الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إله ومدين ثم بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال ع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ تقن مثل فلان كان يقوم من فتح کا قیام اللہ متفق علیہ وطر کے سلسلے میں دو درسوں میں کا حکم کی عادت اور وطر کا طریقہ بتایا جا چکا ہے اب وطر کے تعلق سے چند حدیثیں اور ہیں اور کبھی کبھی حدیث میں وطر کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے مراد تحجد کی نماز ہوتی ہے تو قیام اللیل تحجد سلات اللیل وطر اور موجودہ نیا نام پرانے زمانے سے چلا رہا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نام نہیں تھا جسے ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں خاص کر کے رمضان میں یہ نام بہت لیا جاتا ہے لیکن یہ سب نام ایک یہ سب نام صرف ایک نماز کے ہیں اور وہ کون سی نماز ہے تہجد کی نماز ہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ عبداللہ بن عام بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا کہ اے عبداللہ آپ فلا کی طرح سے نہ ہو جائیں یا تم فلا کی طرح سے نہ ہو جاؤ کہ وہ کیا کرتے تھے رات میں قیام کیا کرتے تھے کہ یقوم من اللیل رات میں قیام کیا کرتے تھے یعنی رات, رات میں اٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے پھر کیا کیا انہوں نے فاتارہ کا قیام اللیل پھر انہوں نے کچھ دنوں تک پڑھنے کے بعد پھر چھوڑ دیا تو عبداللہ اللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ قیام اللیل کر رہے ہیں تو کرتے رہیں برابر فلا آدمی کی طرح سے نہ ہو جائے کہ انہوں نے ان کے اندر شروع میں جذبہ اور شوق ہوا شروع میں تو انہوں نے جو ہے تحجد کا اہتمام کیا پھر چھوڑ دیا دیکھیے چھوڑ دینے سے کوئی گناہ نہیں ہے تحجد کی نماز کی پابندی نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے اماں ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا عامل ادا املا امل و کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرنے لگتے تو اس پر ہاں مداومت برتتے یعنی اس کو برابر کانٹینیو کرتے رہتے کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کر لیتے تھے اس کو پھر کانٹینیو اور برابر اس کو کرتے رہا کرتے تھے اور ایک حدیث بھی ہے کہ ان حب العمال ادبم ہوں ان قل صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ہاں وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو برابر کیا جائے مداومت کے ساتھ اور دوام کے ساتھ کیا جائے برابر کنٹینیو کیا جائے گرچہ وہ تھوڑا سا عمل ہو سمجھ رہے ہیں اس کا اس میں حکمت کیا ہے اس میں حکمت ہی کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ڈھیر عمل اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی آدمی عمل کرے تو اس کو برابر کرتا رہے اگر کسی عمل نیک عمل کی وہ پابندی کرتا ہے یا کرتا ہے چھوٹا سا عمل ہو لیکن برابر کانٹینیو کرے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جیسے یہ ابھی حدیث کے اندر بات گزری کہ ایک آدمی ہے کبھی شوق اور جذبہ ہوتا ہے تو ساری نے کیا کرنے لگتا ہے نمازوں کی پابندی اور سنتوں کی پابندی تحجد کا اہتمام یہ سب کرنے لگ جاتا ہے صدا خیرات زکات کی ادائیگی صدقہ خیرات سارے کام کرنے لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد جب اس کا شوق اور جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو سب کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا عمل آدمی کرے اس کو کنٹینیو برابر کرتا رہے تاکہ عبادت سے نیک عمل سے انسان کا تعلق کو جڑا رہے اور قائم رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ فلاں کی طرف سے مت ہو جانا کہ جنہوں جو پہلے قیام العل کیا کرتے تھے رات کی عبادت کیا کرتے تھے تاجد پڑھتے تھے پھر بعد میں انہوں نے کیا کیا چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کر لیتے تو کنٹینیو کرتے یہاں تک کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظہر کی دو سنت چھوڑ گئی جو با... چھوٹ گئی جو بعد میں پڑھی جاتی تھی کچھ وفود اور کچھ ڈیلیگیٹ سے آگے تھے کچھ لوگ آگے تھے ملنے کے لیے مشغول ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ظہر کے فرض کے بعد کی دو سنتیں یا دو سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکے تھے چھوٹ گئی آپ کی تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد ادا کیا تو اس سے یہ چلتا ہے کہ سنت کی قزا کر سکتے ہیں تو جب عصر کی با... کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آد... ادا کیا تو پھر آپ کی یہ عادت بن گئی اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے ہاں؟ کہ عصر کے بعد عمومی نماز کوئی نہیں ہے سوائے کہ چندے اس کی نمازیں جو سبب والی نمازیں ہیں تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب کوئی کام شروع کر دیتے نیک عمل کرنے لگ جاتے تو کنٹینیو کرتے تو آپ ہمیشہ پڑھتے تھے اس کو تو اس لیے ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی تھوڑا سا میں رات میں اٹھیں چار ہی رکات پڑھیں چو, تھوڑی سی تلاوت کرے آدھا گھنٹہ نماز پڑھ کر کے پھر سو جائیں یا فجر سے آدھا گھنٹہ پڑھیں پہلے, پڑھ, پہلے اٹھیں اور پڑھ کر کے آدھا ہی گھنٹہ سہی کچھ تھوڑا سا وقت نکالے اسی طرح سے آدمی نماز کی بات ہے تو نماز کے علاوہ جیسے آدمی سب کو خیرات کرتا ہے رمضان آئے گا تو آدمی بالکل درواز کیا کہتے ہیں اپنی دولت کے خزانے کھول دے گا آدمی سب کو خوب لٹائے گا لائن لگی رہے گی فکرا اور مساکین کی اور رمضان کے بعد اگر کوئی کسی سے آ, آ, ب, کیا کہتے ہیں کچھ سوال کرنے یا کوئی مجبور ہو کوئی مسکین ہو پہنچ جائے تو کہے نہیں nah, بھائی ایسا ہے کہ اب جو خرچ کرنا تھا ہم نے رمضان میں خرچ کر دیا اور پھر اگلے رمضان میں آئیے گا ہاں ایسا بہت ہوتا ہے ایسا بہت ہوتا ہے خاص کر کے جو کیا کہتے ہیں بمبئی وغیرہ کے اور بڑے شہروں کے جو مالدار لوگ ہیں ذکار تقسیم کرتے ہیں ان کے پاس اگر کوئی بیچ رمضان میں جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی بتائیے رمضان میں آئیے دیکھیے اب ایک آدمی سوچتا ہے رمضان میں خرچ کریں گے زیادہ ثواب ملے گا لیکن ایک ضرورت مند ہے پیسہ اس کے پاس ہے موجود ہے دے سکتا ہے لیکن ایک ضرورت مند کی ضرورت کو نہ پوری کر کے رمضان کا انتظار کر رہا تو اس لیے آدمی تھوڑا تھوڑا عمل تھوڑا تھوڑا عمل کرتا رہے مہینے میں اپنا ایک انسان آدمی ایک عادت بنا لے کہ بھئی اتنے مہینے میں ہم کو اتنا اتنا فلا فلا کو دینا ہے یا اسی طرح سے ویوا کی یتیم کی کفالت وغیرہ آدمی اگر اپنی عادت ڈال لے تو کانٹینیو تھوڑا تھوڑا کرتا رہے بہت ہو جائے گا یہ علی ابن ابی طالب ابن اللہ تعالی قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوترو یا اہل القرآن فینڈ اللہ وطرن یو <تصفيق> علی الوطرا علی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرآن کو یعنی ان اپنی امت کے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو قرآن کے حافظ ہیں قرآن زیادہ یاد کرنے والے ہیں ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اہل قرآن اے قرآن والو تم وطر پڑھا کرو اس لیے کہ اللہ وطر ہے تنہا ہے اکیلا ہے اور اکیلے کو اور تنہا کو یا کہہ لیجیے آپ کو پسند کرتا ہے یہ حدیث یہاں پر محقق نے ضعیف قرار دی ہے لیکن اور دوسرے دوسرے محققین اور محدثین نے شیخ البانی رحمۃ اللہ وغیرہ نے اس حدیث کو دوسری روایتوں اور دوسری حدیثوں کی بنیاد پر جو ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے یہ حدیث دیکھیے اس میں اللہ کے گھر سے ظاہری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ او تیرو کہ وطر کی نماز پڑھو اس میں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں ہاں اہل قرآن کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے کہ قرآن جس کو زیادہ یاد ہوتا ہے وہ رات میں تحجد میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکتا ہے قرآن پڑھ سکتا ہے تو صرف یہاں پر مراد ہاں صرف وطر کی نماز نہیں ہے پوری تحجد کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور صرف متر بھی ہو سکتی ہے لیکن مخاطب کرنے کا انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہ اہل قرآن کو مخاطب کیا ہے اس لیے یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد تحجد کی نماز ہے باہر اس حدیث سے بھی لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وجوب پر دلارت کرتا ہے یعنی اس عمل کو واجب قرار دیتا ہے لیکن چونکہ آگے یا اہل ہے اہل القرآن ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے کسی خاص طبقے کو مخاطب کرنا اور پورے لوگوں کو چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل واجب نہیں ہے اور کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کہ اگر یہ چیز واجب ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مخاطب نہیں کرتے یا پوری امت کو مخاطب کر کے آپ فرماتے کہ میری امت کے لوگوں وطرے ادا کرو تو یہاں پر اہل قرآن کو خاص کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل واجب نہیں ہے یعنی یہ نماز واجب نہیں ہے بلکہ سنت مقدہ کہیں گے اور سنت موقع میں بھی رات کی نمازوں میں بھی زیادہ تاکیدی یہ نماز ہے فائن اللہ وطرن اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وطر ہے اکیلا ہے تنہا تنہا ہے اور اکیلے کو یعنی وطر کو پسند کرتا ہے ہاں جی اسی لیے جتنی حدیث تحجد وغیرہ کے تعلق سے گزری بزر, ہیں ہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھو اور جب تمہیں صبح کی نماز کا خطرہ ہو تو تم ایک رکعت پڑھ لو تمہاری پوری نماز کیا ہوگی وطر ہو جائے گی تو وطر اصل میں ایک کو کہتے وطر کتنے کو کہتے ہیں ایک کو آپ دو کے بعد ایک اور لگائیں تین ہو جائے گا پانچ چار کے ساتھ ایک لگا دیں وطر ہو جائے گی یہ عادت چھ کے ساتھ ایک لگا دیں تو وطر ہو جائے گی عادت تو یہ عدد جو ہے ایک ہی پوری گنتیوں کو ایک ہی عادت پوری گنتیوں کو تاپ بناتی ہے تو اس لیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ ان اللہ وتر حقب الفطرا اور اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے افعال میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کھجور کھاتے تھے تو کتنی کھاتے تھے طاق عدد کھاتے تھے تین پانچ سات جو تسبیحات میں دیکھیے نمازوں کی تسبیحات میں جس میں عدد ہے جہاں وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کا خیال کیا ہے کہ سبحان رب العظیم آدمی تین بار پانچ بار سات بار اس طرح سے طاق عدد کا خیال کرے اور بھی بہت سارے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ الرحمٰن صلی اللہ علیہ وسلم وطر, وطر, وطر ہماری نماز میں آخری نماز ہونی چاہیے وطر ہماری نمازوں میں آخری نماز ہونی چاہیے جیسا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں سے یا اپنی آخری نماز وطرے کو بناؤ یعنی آخر میں وطر پڑھو رات میں اگر کسی کو تحجد پڑھنا ہے شاہ کی نماز کے بعد پڑھ کر کے وہ وطر نہ پڑھے رات میں تحجد پڑھ لے پھر وہ آخر میں پڑھے بالکل اور اگر کسی کو خوف ہو کہ وہ جاگ نہیں سکے گا تو وہ وطر کی نماز پڑھ کر کے تب سوئے تو ہماری آخری نماز کون سی ہونی چاہیے وطر ہونی چاہیے روایت پہلے گزری ہے پچھلے درسے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وطرے کی انتہا کہاں ہوتی تھی صبح کے وقت تو صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کبھی کبھار وطر کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے دو رکعت پڑھا کرتے تھے بعض لوگوں نے کہا بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں پڑھا کرتے تھے لیکن پھر بھی فرض کے علاوہ سنت اگر کوئی شخص سے یا نفلی نماز بیٹھ کر کے پڑھنا چاہتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے لیکن اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ثواب کم ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کے بعد کبھی کبھار بیٹھ کر کے دو رکعت پڑھ لیا کرتے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر ہماری نماز آخری نماز کون سی ہونی چاہیے کون سی نماز ہونی چاہیے وطر ہونی چاہیے وام تل کے بن علی رضی اللہ تعالیٰ قان سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وطران فی اللہ یہ بھی ای صحیح ہے تلق کبن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات میں دو بار وطر نہیں پڑھی جائے گی ایک بار میں ایک رات میں دو بار وطر نہیں پڑھی جائے گی یعنی کیا مطلب اس کا کہ ایک رات میں صرف ایک بار وطر پڑھی جائے گی اب آدمی چاہے پانچ پڑھے یا تین پڑھے یا سات پڑھے جتنی اس کی عادت ہو پڑھ لے لیکن پھر دوبارہ جو ہے پھر دوبارہ جو ہے, دوبارہ جو ہے وطر نہ پڑھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے اگر کو کوئی شخص سے رات کے شروع حصے میں متر پڑھ لیتا ہے اور اگر اس کی رات میں آنکھ کھل گئی دوبارہ اب تحجد پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آخری نماز بھیتر ہونی چاہیے اس لیے اس سے یہ مقصد کیا کہتے ہیں یا یہ فائدہ اس کو بہت ہو گیا زیادہ زیادہ آدمی اگر اٹھتا ہے اور دو رکات تحت الوضو پڑھ لیتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس کو قبول فرمائے گا یا اسی طرح سے دو رکات تحیت المسد پڑھ لے اور دو رکعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جو بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تو اس طرح سے پڑھ لے لیکن وہ ایسا نہ کرے پہلے پڑھ چکا ہے پھر آنکھ کھلی رات میں اور تحجد پڑھ رہا وہ تو تحجد کے بعد پھر وطر پڑھ ایسا نہ کرے بعض لوگوں نے کس میں یہ بھی کہا کہ بھائی ایسا وہ کرے کہ ایک رکات اور پڑھ لے شروع رات میں تین رکعت پڑھی یا ایک رکعت پڑھی متر اور رات میں پھر اس کو اس کی را بیچ رات میں آخری سے پہر کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی رات کے تیسرے پہر آدمی کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کیا, کیا؟ کہ ایک رکات اور پڑھ لی جو پہلے ایک پڑھی تھی ایک ہی پڑھ دو ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ تحجد پڑھے پھر آخر میں وطر پڑھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے یہ بیان یا یہ جو طریقہ بتایا ہے بعضوں لوگوں نے یہ صحیح نہیں ہے جی اب یہاں سے وطر کی نماز میں سنت کیا ہے کہ وطر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے اس تعلق سے یہاں پر ایک روایت ہے کہ عبی بن کاب رضی اللہ تعالی انہوں انہو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں سب حسمر رب کل یعنی سورف فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سب حسمر ربقل اعلیٰ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد کلیائی القافرون پڑھا کرتے تھے اور تیسری رکات میں سور فاتحہ کے بعد کلو اللہ احد پڑھا کرتے تھے اور یہ سنت ہے اس کو مسند احمد میں یہ روایت کی گئی ہے اور اسی طرح سے ابوداود نس اور دوسری کتابوں میں حدیث ہے اور نس نے اس میں ایک ذاتی کیا ہے کہ ولاء وسلم اللہ فی آخر ہند کی نماز کے بارے میں پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے طریقے کے بارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت وطر پڑھتے تھے تو آپ بیچ میں دو رکعت کے بعد بیٹھتے نہیں تھے <laughs> یعنی کنٹینیو تین رکعت پڑھتے تھے ایک ساتھ ایک تشہد اور ایک سلام سے یہ ایک طریقہ ہے ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ کیا بتایا گیا تھا آپ کو کہ دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں اور پھر ایک رکعت پڑھ کر کے پھر سلام پھیریں یعنی دو تشہد دو سلام سے یہ بھی طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے گزر چکا ہے اسی طرح سے ابوداود سنن ابی داود سنن مزی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ انائش رد اللہ تعالی عنہ و فی ہی کل سورتن فی رکاتن و فی التی یعنی ہر رکعت میں ایک صورت جو اوپر حدیث گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطری کی نماز میں سب حسمہ اور کلیائی الک پڑھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں ایک صورت پڑھتے تھے لیکن آخری رکات میں کبھی کبھار کل اللہ کے ساتھ معود یعنی قلع العدب رب الفلق اور قلادب ربن ناز بھی پڑھا کرتے تھے یہ بھی ثبوت ہے اس کا بھی تو کبھی کبھار جو ہے پڑھ لینا چاہیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ اب یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں کہ دیکھیے یہاں پر پوری روایت میں تقریباً میں نے آگے تک پڑھا ہے اس میں جو دعائے کنوت ہے جو دعائے کنوت ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس کو کب پڑھنا چاہیے دعائے قنوت جو وطر کی دعا ہے اس کو کب پڑھنا چاہیے اس کے پڑھنے کا مقام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انوتے وطر انوتے وطر وطر کی دعا تیسری رکعت میں رکو سے پہلے ہاتھ باندھے باندھے پڑھ لیا کرتے تھے غور سے سنیے گا خلوتے وطر وطر کی نماز میں آخری رکات میں آپ وطر کی دعا کب پڑھتے تھے رکوع سے پہلے ہاتھ باندھے باندھے لیکن بیچ میں اب جو اپنے حرف الیدین کیا جاتا ہے کہ کلیائی کافی صرف آتے اور قلع اللہ پڑھنے کے بعد ایسے ہاتھ باندھ کر کے پھر لوگ اللہ اکبر کہہ کر کے پھر اللہ مینا نستاوں کا پڑھتے ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے بلکہ وطر کی جو صحیح دعا ہے وہ کیا ہے اللہ مہدنی فی منہدیت و فی مناف تو اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو غالباً سکھایا تھا اور اس دعا کو وہ رکو سے پہلے پڑھنا چاہیے البتہ با صحابہ سے با صحابہ سے وطر کی یہ دعا رکو کے بعد بھی ثابت ہے ہاتھ اٹھا کر کے بھی ثابت ہے تو صحابہ کا عمل چونکہ ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو رکو سے پہلے ہے باد صحابہ کا عمل ہے اس لیے جب اس طرح کا کوئی عمل آ جائے تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ثابت ہے بعض صحابہ کا عمل ہے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عمل بدا ہے سمجھ رہے ہیں نا کہ صحابہ کا اگر عمل ہے بے فی نفسی صحابہ کا عمل ہمارے لیے اس پر اس میں اختلاف ہے کہ حجت ہے یا نہیں حجت ہے لیکن کہیں اگر اس طرح کی بات ہو تو یہ کہا جائے گا کہ دونوں کر سکتے ہیں کہ اگر کسی صحابی نے کیا ہے تو اس کے اندر اس گنجائش ہے کہ آدمی کرے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ کرے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکو کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے وہ کون سی دعا ہے وہ قنوت نازلہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بعض ان قبیلوں کو ان قبیلے قبیلوں کے اوپر بد دعا کی تھی جن قبیلوں نے لے جا لے جا کر کے ستر کرا صحابہ کو یعنی جو قرآن کے زیادہ حافظ اور عالم تھے ان صحابہ کو ستر صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا کچھ لوگ آئے تھے کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے دین کی تعلیم کے لیے کچھ اپنے معلمین کو اور قاریوں کو بھیج دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ان کی ان کے اس قول پر کی تصدیق کر لی اور بھیج دیا جب بھیج دیا تو وہ جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو دھوکہ دے کر کے ان سب کو قتل کر دیا ہاں یہ ریل اور زکوان کے لوگ تھے ان لوگوں نے دھوکہ دے کے قتل کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا کہ ہمارے اچھے معلمین کو ان لوگوں نے لے جا کر کے شہید کر دیا ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازوں میں رکو کے بعد فرض نمازوں میں رکو کے بعد جو ہے آخری رکات میں رکو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے ان کے اوپر بدعا کی تھی پھر ایک مہینہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے تو بعض صحابہ کو جو ہے اس طرح سے ان کے کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو دعا پڑھنے کی وجہ سے بعض صحابہ کو یہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کے بعد بھی دعا پڑھی ہے تو کوئی مطلب اسی وجہ سے ان لوگوں کا یہ عمل تھا کہ رکو کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے اس لیے اس میں زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے کہ رکو کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ رکو کے بعد رکو کے بعد دعا کی جاتی ہے یا ذکر کیا جاتا ہے ربلا ولک الحمد و حمدن كثيرا طیبا مبارکا غیر طیب و ولا فی غیرم اقینام اس طرح سے ربلا و الحمد حمدن کثیرم طیب مبارکا فی اور مل اسماواتی وہ جو میں نے پہلے پڑھا تھا وہ کھانے میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی اس کا ثبوت ہے تو مل السماوات و مل العرض و مل ما شئت من شئیم بعد اہل الثنائی والمزد حق ما قال العرض و کلنا لک عبد اللہم لا مانع لما عطیت ولا معطی علی مامرعت ولا انفعود الجد من کل یہ اس طرح سے دعا ثابت ہے رکوع کے بعد پڑھنے کی اور جب دعا ثابت ہے تو اسی طرح سے بعض صحابہ سے دعا قنوت بھی قنوت وطر کی یا وطر کی دعا بھی ثابت ہے اس لیے پڑھ سکتے ہیں اس میں گنجائش ہے اس کو بدعت کا نام یا بدعت کا لقب نہیں دینی نبی سعید الخری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قبل ترو قبل صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح ہونے سے پہلے تم وطر پڑھ لو یعنی طلوع سے پہلے پہلے وطر پڑھ لو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو وسیعت کی کہ تم سونے سے پہلے وطر پڑھ کر کے تب سویا کرو کون صحابی ہے جن کو وسیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رضی اللہ تعالیٰ خیر تین باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا ان تین باتوں میں سے تین نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی ہاں? کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ کر کے سویا کرو تو یہ ان کو نصیحت تھی تو اب وطر سے دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں کہ صرف وطر کی نماز ہو سکتی ہے اور صحابہ اکرام کے بارے میں ہاں? یہ کم تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ تحجد نہیں پڑھتے رہا کرو, نہیں پڑھتے رہے ہوں گے اور خاص کر کہ ابو اور تعالیٰ تو اتنے حدیثوں کے حافظ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل لگے رہا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہی جو ہے تحجد کی نماز وطر کی نماز پڑھ لیا کرو اس کے بعد سو جایا کرو ممکن ہے کہ ان کے لیے یہی مناسب رہا ہو سکتا ہے ان کی نیند گہری رہی ہو رات میں اٹھ نہ سکتے رہے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو نصیحت کی تو ایک تو یہ ان کے لیے خاص تھی دوسری بات یہ ہے کہ آدمی سونے سے پہلے سونے سے پہلے وطر کی نماز پڑھ کر سو سکتا ہے لیکن آخری وقت وطر کا کب ہے طلوع فجر آخری وقت کب ہے طلوع فجر سے پہلے پہلے آدمی وطر کی نماز پڑھ لے جیسے کہ حدیث گزر چکی ہے سولاۃ اللہ سلاۃ اللہ مسنا مسنا قیدا خشیا تم صبح صلاح کہ آدمی رات کی نماز جو پڑھے دو دو رکات کر کے پڑھے لیکن اگر فجر کے طلوع ہونے کا وقت ہو جائے یا اس کو ڈر ہو جائے تو ایک رکات پڑھ لے اس کی پڑھی ہوئی رکاتیں جتنی ہیں وہ کیا ہوں گی سب وطر ہو جائیں گی تاپ ہو جائیں گی صحیح مسلم یہ روایت ہے ولی ابن احبان من ادرک صبح ولافلا وطرنا ہو یہ ابن حبان کا یہ لفظ ہے جو کیا کہتے ہیں آ, صحیح نہیں ہے آ, بعض لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کیا ہے ترجمہ اس کا کہ جس نے آ, صبح کا وقت پالیا اور اس نے وطر نہیں پڑھی یعنی فجر کی اذان ہو گئی اور وطر نہیں پڑھی اور پھر پڑھتا ہے تو اس کی وطرے نہیں سمجھی جائے گی کیونکہ وطر کا وقت کیا ہے کون سا وقت ہے ایشا کی بات سے لے کر کے ایشا کی بات سے لے کر کے فجر کی ازان ہونے تک جو یہ وطر کا وقت ہے آگے ایک روایت میں تھوڑی سی گنجائش اور نکل آتی ہے وَعَنْهُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام انل وطر اور نسیح فلسلی ادک یہ نس کے علاوہ امام نس کے علاوہ سونا نبودا ترمزی اور ابن ماجہ اور ابن مسرد احمد کے اندر یہ روایت ہے اور یہ روایت صحیح کیا روایت کیا ترجمہ ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وطر کی نماز سے سو جائے یعنی وطر کی نماز نہ پڑھ سکے اور سو جائے او نسیہو یا وطر کی نماز جو ہے وہ بھول جائے فلسلی ادا اصبحا تو وہ اگر صبح ہو جائے تب بھی وہ پڑھ لے یا اگر بھول گیا ہے یعنی سو گیا ہے تو صبح ہو جائے تب بھی پڑھ لے یا بھول گیا ہے تو جب یاد آئے تب پڑھ لے یا بھول گیا ہے جب یاد آئے تب پڑھ لے تو اس سے ایک دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں ایک تو بعض لوگوں نے اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ اگر متر کوئی نہیں پڑھ سکا ہے صبح کی اذان ہو گئی ہے تو وہ نماز پڑھ لے کی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا بھول گیا ہے فجر کی نماز کے بعد اس کو یاد آیا کہ ہم نے آج رات میں تو وطر نہیں پڑھا تو تین یا ایک اگر پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی بعض علماء اس حدیث کی روشنی میں یہی کہتے ہیں ہاں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے مزید وضاحت کیا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات کی نماز نہیں پڑھ پاتے تھے اور سو جاتے تھے تھکاوٹ کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت یا ظہر سے پہلے پہلے کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے بارہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے تو اس سے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ وطر کی نماز رات میں ہوتی ہے وطر کی نماز دن میں نہیں ہوتی ہے دن میں اگر کوئی پڑھے تو کیا کہتے ہیں اگر پڑھنا چاہے تو چار پڑھ لے چھ پڑھ لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ یہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تہجد پڑھا کرتے تھے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں پڑھتے تھے تو بارہ پڑھتے تھے اگر وطر نماز دن میں صحیح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بات سمجھ میں آ اس لیے زیادہ علما کا یہی کہنا ہے اور یہی بات صحیح اور درست ہے کہ اگر صبح کی اذان سے پہلے کوئی وطر نہیں پڑھ سکا ہے تو پھر وطر اس کی فوت ہو گئی اگر وہ چاہے تو دن میں ہاں پڑھ سکتا ہے لیکن اس کو کیا پڑھنا پڑے گا وطر نہیں پڑھے گا بلکہ لفت کر کے پڑھے گا یعنی چار چھ آٹھ بارہ اس طرح سے وہ پڑھ لینا چاہے اس کو اگر پڑھنا چاہتا ہے کسی کی عادت رہی ہے تو وعن جابر جبی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف يقوم من آخر اوله ومن طمع ان يقوم يقوم ومن افضل بہت پیاری اچھی روایت ہے اور تمام روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں سبھی قابل قدر اور ہمارے لیے اس میں بہتری اور خیر ہی خیر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس بات کا ڈر ہو کہ وہ آخری رات میں نہیں اٹھ سکے گا اسے چاہیے کہ وہ شروع رات میں نماز پڑھ لے وطر جو ہے شروع رات میں پڑھ لے اور وطر سے چاہے سلاتے وطرے ایک یا تین پڑھے اور اگر پوری تحجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پوری بھی پڑھ سکتا ہے وہ منقوم آخر ہو اور جسے امید ہو کہ وہ آخری لیل میں رات کے آخری پہر میں وہ اڑ جائے گا تو اسے چاہیے کہ وہ وطر آخر میں پڑھے کیوں اس لیے کہ آخری لیل میں جو اس کی نماز ہوگی اس کی نماز میں فرشتے حاضر ہوں گے فعنا سولا آخر لیل مشہور آ رات کے آخری پہر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ بڑا اچھا وقت سہانا وقت ہوتا ہے وزار کے اور یہ افضل ہے اس کے لیے یعنی آخری لیل میں آخری شب میں فجر سے پہلے پہلے یہ وطر یا تحجد پڑھنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے وانی من عمر رضی اللہ تعالی عما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجرو فقبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عبداللہ ابن روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طلع الفجر جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی ہر نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے پیچھے جو روایت گزری ہے کہ بن نام او الفطری اور نسی فلسلی اسبحا اوزکرا او اس کی یہ روایت جو ہے کیا کرتی ہے ہاں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتی ہے یا اس میں زیادہ بیان ہے یا اس سے منع کرتی ہے یہ روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی ہر نماز کا وقت کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے وطر کی نماز کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے فاؤ ترو طلوع فجری فجر طلوع ہونے سے پہلے ہی وطر کی نماز ادا کر لو اور یہی صحیح ہے کہ جب فجر کی نماز اذان از کا وقت ہو جائے فجر طلوع ہو جائے تو وطر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اللہ یہ کہ اگر کسی کی عادت ہے کوئی پڑھنا چاہتے چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے کہ آپ بار ارکات پڑھا کرتے تھے وعن رضی اللہ تعالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسلی بہا اربان و عزیز ماشا اللہ کتنا وقت ہو گیا اب یہاں سے وطر کی نماز کا وقت یا وطر کی نماز کے تعلق سے جو حدیثیں تھیں وہ ختم ہو گئیں اگر کسی کو وتر کی نماز کے تعلق سے کچھ پوچھنا ہے اور کچھ سوال ہے تو تاکہ آگے دوسری نماز کو جی جی ہرم میں دیکھیے حرم کی بات ایک الگ ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تحجد کی نماز کے لیے ازان ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ, کہ جب بلال ازان دیں جب بلال ازان دیں تو کیا کہتے ہیں جو سونے والے ہیں وہ اٹھ جائیں کیا کہتے ہیں تحجد پڑھیں اور جو پڑھ رہے ہیں تحجد کی نماز وہ شہری کا انتظام کرے اور جب ابن ام مکتوم ازان دیں تو پھر کھانے پینے سے رک جاؤ تو اس یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحجد کی نماز ہوا کرتی تھی ہاں اس کا تعلق جو ہے صرف رمضان سے نہیں ہے تحجد کی ازان ہوا کرتی تھی تو چونکہ حرم میں ہمیشہ پورے سال بارہ مہینے تحجد کی اذان ہوتی ہے اس لیے رمضان میں بھی ہوتی ہے رمضان میں بھی ہوتی ہے تو چونکہ سنت چلی آ رہی ہے اس لیے اب تحجد کی چونکہ تراوی کی نماز پہلے ہو جاتی ہے تراوی کی نماز پہلے ہو جاتی ہے تو جو لوگ کیا کہتے ہیں جن لوگوں نے تراوی امام کے ساتھ نہ پڑھی ہو تحجد پڑھنا چاہتے ہوں یا جو لوگ بعد میں آئے ہوں ہاں بعد میں حرم میں آنا جانا لگا رہتا ہے نا تو اس لیے جو بعد میں آنے, آنے والے ہوں تو یہ ان کے لیے ہے نا؟ تو اس لیے حرم کی جو کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہر جگہ نہیں فٹ کی جا سکتی جی جی آج شاید پہلی بار آپ آئے ہیں ہمارا دو تین درس ختم ہو چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سنایا تھا کہ رات کی نماز دو دو رکعت آدمی کر کے پڑھے اور جب اس کو فجر کی ازان ہونے کا خطرہ ہو, جائے ہو یا ڈر ہو جائے کہ آپ ازان ہونے والی ہے تو وہ ایک رکعت پڑھ لے اس کی پوری نماز کیا ہوگی تاک ہو جائے گی یہ بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک رکعت وطر پڑھا کرتے تھے آپ جو تحجد پڑھتے تھے تحجد میں دو دو کر کے پڑھتے تھے پھر آپ آخر میں ایک رکعت پڑھنے تھے تو اصل میں وطر کی وطر ایک ہی کو کہتے ہیں وطر ایک ہی کو کہتے ہیں تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تحجد ادا کیا کرتے تھے اور آخر میں ایک رکات مطر پڑھ لیا کرتے تھے اس سے ثابت ہوتا کہ ایک رکعت بھی مطر پڑھ سکتے ہیں کوئی تعجب پڑھے یا نہ پڑھے دونوں اختیار ہے افضل ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھے لیکن ہاتھ اٹھا کر کے نہ پڑھے بلکہ صرف فاتحہ پڑھے کلو اللہ پڑھے پھر ساتھ ہی ساتھ متر کی دعا پڑھ لے کرنے کر لیں نماز جی <سلام> ہاں تحیت الوضو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں جب بھی وضو کرے آپ کی عادت ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو فکر کی نماز کے بعد بھی اگر تحید الوضو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں جی تحجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے لوگوں میں ایک غلط وہ کیا کہتے ہیں فکرا ہے ہاں تحجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے جی اللہ مادنی فیمن حدیت یہی اصلے میں قنوت کی یا وطر کی جو دعا ہے وہ یہی ہے اصلے میں یہ جی جی اور کسی کا کوئی سوال جی فجر کی اذان ہو جانے کے بعد پھر وطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے چلیے ٹھیک ہے اور دوسری نمازوں کا بیان انشاءاللہ بعد میں کیا جائے گا وہ صلی اللہ تعالی عالفل محمد وسلم